بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ششم طریقہ و احکام عمرہ اور حج کا آسان طریقہ و احکام عمرہ عمرہ کے ضروری کام نمبر ایک احرام یعنی نیت طلبیہ اور احرام کے احکامات کی پابندی نمبر دو طواف سات چکر نمبر تین طواف کے بعد دو رکعت یہ واجب ہے نمبر چار صفہ مروہ کی سائی سات چکر نمبر پانچ حلق یا قصر یعنی سائی سے فارغ ہو کر سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا فرائض یا عمرہ مذکورہ بالا افعال میں سے دو چیزیں فرض ہیں نمبر ایک عمرہ کا احرام باندھنا جو احرام کی چادریں پہن لینے کے بعد عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے سے ادا ہو جاتا ہے نمبر دو طواف کرنا واجبات عمرہ عمرہ میں دو چیزیں واجب ہیں نمبر ایک صفا و مروہ کے درمیان سائی کرنا نمبر دو سائی سے فارغ ہو کر سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا اور طواف عمرہ میں رمل اور اضتبا مسنون ہے